تو آج ان آیتوں سے ہم کیا عبرت حاصل کر سکتے ہیں ان آیتوں سے ہم یہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں حکومت عطا کرے یا اور کوئی نعمت عطا کرے اور خدا نخواستہ ہم اللہ تعالی کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے تو اللہ تعالی کی نعمتیں آہستہ آہستہ چھن جائیں گی آنکھیں آپ کو کس نے دی ہیں کس نے دی ہیں اللہ نے کان کس نے دیے ہیں اللہ نے اور, اور اور بہت ساری نعمتیں ہیں بلکہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ ان آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ثم نعوذ, نعوذ باللہ اللہ بچائے کہ کہیں آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں اس لیے جب بھی کوئی غلط چیز سامنے آ جائے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کان یہ اللہ کی نعمت ہے ان کانوں سے غلط باتیں نہیں سننی چاہیے گانے نہیں سننے چاہیے غیبت چغلی الزام تراشی فضول جگ جگ بک بک یہ باتیں نہیں سننی چاہیے فضول گپ شپ ان سے پرہیز کرنا چاہیے اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سے چھین لے تو ہم کیا سنیں گے اور کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ بعض دفعہ اللہ تعالی اپنی نعمتیں ایسے لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جو ان کے لائق نہیں ہوتے کیا فرعون اور اس کے ساتھی اللہ کی نعمتوں کے لائق تھے کیا مکے کے مشرقین اللہ کی نعمتوں کے لائق تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر تشدد کیا ازیتیں دی تکلیفیں پہنچائیں گالیاں دی وہ اللہ کی نعمتوں کے لائق تھے لیکن اللہ تعالی بعض دفعہ ایسے لوگوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اگر وہ سیدھا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ نعمت ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مزید برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ملتی جاتی ہے اس میں اور بھی ترقی ہوتی ہے اگر وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے اور وہ اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرتے ہیں کبھی کبھار نعمت دنیا ہی میں چھین لی جاتی ہے اسی بات کو اللہ تعالی نے آخر میں اشارہ کر کے بتا دیا وہ ان اللہ سمیع ان کہ اللہ تعالی لوگوں کی باتوں کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے نعمت دے دی پھر سنتا ہے کہ یہ کیا بولتا ہے کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے یا نہیں گاڑی پر بیٹھ کر سفر کرنے کے بعد شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کسی مجبور کو کسی غریب کو کسی فقیر کو دیکھ کر کچھ صدقہ خیرات اس کو دے کر اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اللہ تعالی ان کے اقوال کو بھی سنتا ہے اور ان کے امال کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے انصاف کا عجیب ترازو بیان کیا ہے حتیٰ کہ کافروں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی بھی دلیلیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ یہ ان کے امال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے ایک عبرت کی بات یہاں پر یہ بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت بڑا امیر بن گیا ہے بہت بڑا قماندان بن گیا ہے چونکہ ہم جہادی ماحول میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے لیے ان باتوں میں عبرت ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس عہدے کا لائق بھی ہو میری بات اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس عہدے کا لائق بھی ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہو آزمائش ہو اس لیے ان چمکتی دمکتی گاڑیوں پر اور ظاہری شان و شوکت پر زیادہ مر مٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان عہدوں اور ظاہری نعمتوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال پر رکھا ہے اس پر شکر ادا کریں اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کس کا اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک عجیب سی آیت ہے اس آیت کو جب بھی انسان پڑھے تو چاہیے کہ اس کا بدن لرزنے لگے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ جب وہ بھول گئے ان باتوں کو جن کی نصیحت ان کو کی گئی تھی عَلَيْهِمْ نہ كُلِّ بک تو ہم نے ان کے لیے تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے عجیب آیت نہیں ہے کیا کہا ہے فلم نسو ما درو بھی جب وہ بھول گئے اللہ تعالی کی نصیحتوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے جب وہ بھول گئے اللہ تعالی کی نصیحتوں کو جب وہ نماز پڑھنے لگے جب وہ روزے رکھنے لگے جب وہ جہاد کرنے لگے جب وہ نیکیاں کرنے, کرنے لگے نہیں نہیں جب وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو اللہ کے قرآن کو اللہ کی شریعت کو شریعت سے وہ ہٹنے لگے بے اعتدالی ان کے اندر آ گئی بدعمال ان علیم ابوابقلی شی تو اس وقت ہم نے ان کے لیے تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے جہاز بھی ان کے پاس ٹینک بھی ان کے پاس گاڑیاں بھی ان کے پاس بنگلے بھی ان کے پاس بڑے بڑے باغات بھی ان کے پاس تجارتیں بھی ان کے پاس کاروبار بھی ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس حتی اذا فرحو، یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں میں مست ہو گئے اخذناہم بغتتن تو ہم نے انہیں اچانک آ دبوچا ہم نے انہیں اچانک آ ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا فعیدہ ہوں فقوت ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اس لیے کسی کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر کسی کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر ہٹو بچوں کا شور سن کر کسی کی ظاہری شہرت کو نام و نموت کو اور عزت کو دیکھ کر اس پر رجھنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف اور صرف دین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے صرف اور صرف دین کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے دین کی خدمت کے لیے اسباب وسائل اور ذرائع تلاش کرو اور دین کی خدمت کرو اللہ کے بندوں کی خدمت کرو اللہ کے دین کے لیے مر جاؤ مٹ جاؤ کٹ جاؤ یہی زندگی کا مقصد ہے تمہارے آگے پانچ گاڑیاں اور پیچھے پانچ گاڑیاں اور درمیان میں گیارہویں گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نہ آپ کے اعمال اچھے نہ آپ کے اقوال اچھے نہ آپ کے افعال اچھے نہ آپ کے اخوال اچھے توبہ توبہ اللہ تعالی بچائے اس وقت سے آپ کی بڑی شہرت ہے آپ کا بڑا نام ہے آپ کی بڑی عزت ہے لیکن اللہ آپ سے ناوزب اللہ ناراض ہے تو کوئی فائدہ ہے ہمارے قماندان یا ہمارے عمرا یا ہمارے اکابرین اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے کیا فرعون کو جو نعمتیں ملی انہیں ہم سوچ بھی سکتے ہیں وہ تو سونے کی کرسیوں میں بیٹھا کرتے تھے وہ تو سونے کی سواریوں میں سوار ہوا کرتے تھے فرعون اور اس کے ساتھی تو کسی کے پاس اگر زیادہ نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے اس لیے تمام مجاہدین کو مہاجرین کو ہماری نصیحت اور وسیعت یہ ہے الحمد ہم نے یہ زندگی گزاری ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے انجام کو بخیر کرے کہ یہ وقت گزر جائے گا فقر و فاقہ میں ہو غریبی میں ہو یا امیری میں ہو ہر حال میں گزر جائے گا لیکن اس دنیا کا وقت پھر نہیں گزرے گا دو دوست تھے وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو گلے شکوے بھی کرتے اور اپنی غریبی اور فقیری کا ذکر بھی کرتے تو اس کا دوست کہتا یار یہ وقت بھی گزر جائے گا تو ایک دن اس کے دوست نے سنا کہ میرا دوست تو بادشاہ بن گیا ہے تو اس نے سوچا کہ غریبی میں تو یہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ برا وقت بھی گزر جائے گا تو اب جا کے دیکھتا ہوں اب تو وہ بہت اچھے وقت میں ہے کیا کہتا ہوگا سے ملنے گیا اور اس نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ کیا نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں کوٹیاں ہیں غلام ہیں مزدور ہے خادم ہے تو اس کا دوست جو اب بادشاہ بن چکا تھا اس نے کہا یار یہ وقت بھی گزر جائے گا پھر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا اب اس کا دوست اس کی قبر پر آیا اور کہا کہ کیسا وقت گزر رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ وقت نہیں گزرے گا یہ جو قبر کا وقت ہے یہ جو آخرت کے حالات ہیں یہ بہت مشکل ہے یہ وقت نہیں گزرے گا یہ وقت نہیں گزرے گا دنیا میں چاہے امیری ہو فقیری ہو غریبی ہو تنگی ہو آسانی ہو مشکل ہو یہ وقت گزر جائے گا اس لیے کہ دنیا فانی ہے یہ سفر ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا سفر جو ہے یہ دائمی ہے ختم نہیں ہوگا اس لیے اس جہاں کی تیاری کرنی چاہیے اللہ کی عبادت میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت میں ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری جنت آباد ہو جائے دنیا تو چاہے جیسی بھی ہو اب ہم لوگ کا حال دیکھو اللہ کا شکر ہے الحمد لیکن بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اتنی بڑی زمین اللہ تعالی نے بنائی ہے اس میں کوئی پلاٹ ہمارا نہیں ہے کوئی بینک اکاؤنٹ ہمارا نہیں ہے کوئی تجارت ہماری نہیں ہے کوئی زراعت ہماری نہیں ہے یہ صرف میری حالت نہیں ہے ہم تمام مجاہدین کی تقریباً یہی حالت ہے ایسا ہے نہیں ہے ہم تمام مجاہدین کی تقریباً یہی حالت بہت زیادہ کوئی مالدار مجاہد ہو تو اس بیچارے کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے یا کوئی گھر اس نے کہیں بنا لیا ہو لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ہماری حالت کو اللہ کا شکر ہے الحمد میں صرف بات سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں نہ شکریہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں تو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دور میں جب کہ لوگ رتوں پیسوں اور ڈالروں کے خاطر اپنے ایمان کو اپنی عزتوں کو اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو فروخت کر رہے ہیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو جہاد کے لیے ہجرت کے لیے قبول کیا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے لیکن حالات سمجھانے کے لیے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ دنیا میں کوئی زمین ہے دو گز زمین خبر کے لیے ہمیں مل جائے ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو فدائی ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے ان کو تو یہ زمین بھی نہیں ملی کوئی بات نہیں کوئی ضروری بھی نہیں ہے پورے بازار میں گم پھر کر آپ آ جائیں کوئی دکان آپ کی نہیں ہے پورے افغانستان اور پاکستان میں گم پھر کر آ جائیں آپ کی کوئی زراعتی زمین بھی نہیں ہے کوئی تجارتی زمین بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اور اکثر کے پاس نہیں ہے اور ہم جیسے مہاجر لوگ جن کا نہ پاکستان میں کچھ ہے نہ افغانستان میں کچھ ہے اور نہ ہی دنیا میں کہیں اور کچھ ہے یہ ترکستان والے ازبکستان والے تاجکستان والے عربستان والے اور الحمد اللہ کا شکر ہے میں بھی ان میں شامل ہوں نہ پاکستان میں نہ افغانستان میں نہ اور کہیں کسی بھی قسم کی کوئی جائیداد دولت زمین پلاٹ اکاؤنٹس کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی تمہاری زندگی ایسی گزری خدا نخواستہ اگر آخرت بھی اسی طرح برباد ہوئی تو پھر وقت کیسے گزرے گا اب بات سمجھ میں آ گئی دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی آخرت اگر خدا نخواستہ برباد ہوئی آباد نہ ہوئی تو وہاں کی زندگی کیسے گزارو گے بس اس بات کو زیادہ سوچا کرو دنیا کی زندگی تو یہ مختصر سی زندگی ہے گزر جائے گی قبر میں اتر جاؤ گے اگر وہاں پر بھی سکون نہ ملا پھر کہاں جاؤ گے اللہ جل جلالوں نے کافروں کے لیے یہ بات بیان کی ہے مسلمانوں کے لیے نہیں اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں اور اپنی آخرت کو آباد کریں اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے خصرت دنیا وال کہ ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد اللہ کے خاطر تمام مجاہدین کو مہاجرین کو اور مسلمانوں کو ہماری یہ وسیعت ہے اور نصیحت ہے کہ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں دنیا کے دو پیسوں کی خاطر دنیا کی چمکتی دمکتی گاڑیوں اور بنگلوں اور کوٹھیوں کے خاطر اپنی آخرت برباد نہ کریں فرعون نے بہت کچھ کمایا اور ان کے ساتھ غرق ہو گیا اور بہت ساری قومیں اس دنیا میں آئیں تباہ ہو گئیں غرق ہو گئی فنا ہو گئی دنیا ان کی برباد ہوئی آخرت بھی ان کی برباد ہو گئی لیکن ہم مسلمان ہیں الحمد ہماری دنیا چاہے آباد ہو چاہے برباد ہو اللہ خیر کرے گا آخرت ہماری برباد نہیں ہونی چاہیے اور خصوصاً مجاہدین کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اتنے سالوں سے جہاد کے میدان میں موجود ہیں کہیں آپ کا انجام بغیر شہادت نہ ہو رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تو نے مجھے جہاد کے لیے قبول کیا ہجرت کے لیے قبول کیا شہادت ضرور دے ضرور دے ضرور دے دعا کرنی چاہیے رونا چاہیے اتنی ساری مشکلات کے باوجود مشقتوں کے باوجود تکلیفیں اٹھانے کے باوجود اذیتیں جھیلنے کے باوجود اگر مجھے تجھے اور ہم سب کو شہادت کی نعمت نہیں ملتی ہے تو بہت زیادہ رونے کا مقام ہے اللہ تعالی ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں جہاد سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہجرت و نصرت کی نعمتوں سے کبھی بھی محروم نہ فرمائے اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے, آخرت کو بھی آباد فرمائے اللہ تعالی ہمیں شاکر و صابر بندہ بنائے وصلی اللہ تعالیٰ خیری خلق ہی محمد اجمائین سبحان اللہ اللہ انت۔ أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته